www.tasakoran.com تحضہ والسلام علیہ ملہ علیہ ملہ علیہ ملہ اما بعد فا بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ایکلام م ذلك الكتاب لا ریب فی مدلل المتقین صدق اللہ العظیم قابل صد احترام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز میری ماؤ بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز طالبات برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب وید امجھوم کی پرخلوس دعوت پر آج پہلی بار یہاں مدرسہ حسن الرحمان میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کی یہ تقریب ان خوش نصیب طلبہ اور طالبات کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے جیسے ان بچوں اور بچیوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے نور سے منور فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے سینوں کو ہماری نسلوں کے سینوں کو اور پوری امت مسلمہ کے سینوں کو اسی طریقے سے قرآن کے نور سے منور فرمائے قرآن کریم کا ہفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور قرآن کریم کے اعجاز کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے سے حفظ کی ہی نہیں جا سکتی جس طریقے سے قرآن کا حفظ کرنا اللہ نے آسان فرما دیا آپ نے ان بچوں کو دیکھا جنہیں انعامات دیے گئے ہیں ان میں وہ بچے بھی ہیں جو ابھی دس سال کی عمر تک نہیں پہنچے لیکن اتنی بڑی کتاب اپنی ساری نزاکتوں کے ساتھ ان کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ کتاب اپنی حفاظت کے لیے نہ قلم کی محتاج ہے نہ کاغذ کی محتاج ہے نہ سیاہی کی محتاج ہے نہ پریس کی محتاج ہے اللہ پاک نے انسانوں کو انسانوں کے سینوں کو اس کا مخزن بنا دیا آپ پاکستان میں اور سعودیہ میں افغانستان اور عالمی اسلام کے دوسرے ملکوں میں نہیں آپ ان ممالک کو دیکھیں جنہیں ہم دارالکفر کہتے ہیں جہاں کافروں کی حکومت ہے کافروں کی اکثریت ہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں آپ برطانیہ کو دیکھ لیں آپ فرانس کو دیکھ لیں آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے وہاں آپ کو توراک انجیل اور زبور کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ملے گا اور قرآن کریم کے کی حافظ وہاں پر بے شمار مل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ان میں ذہین انسانوں کی کمی ہے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں غضب کا حافظہ رکھنے والے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے والے اور زمین کی گہرائیوں کو کھنگالنے والے اور شمس و کمر پر کمندے ڈالنے والے اور بال کی کھال اتارنے والے اور سمندر کی تہ میں جو کچھ ہے وہ نکالنے والے مستقبل پر نظر رکھنے والے عالمی سیاست معیشت اور تجارت کو کنٹرول کرنے والے اور اپنی ذہانت کو فتنہ و فساد میں استعمال کرنے والے انسانوں میں جنگ و جدل کو عام کرنے والے ایٹم بم سب سے پہلے ایجاد کرنے والے اور سب سے پہلے استعمال کرنے والے اور دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والے بڑے بڑے ذہین لوگ غذب کا حافظہ رکھنے والے لوگ لیکن ان میں آپ کو تورات انجیل زبور کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں ان میں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں لیکن آپ کو ویدوں کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا آپ سکھوں کو دیکھ لیں آپ کو ان کے اندر گرنتھ صاحب کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا آپ پارسیوں کو دیکھیں بڑے ذہین لوگ لیکن آپ کو ان کے اندر اوسطا کا ایک بھی حافظ نہیں ملے گا لیکن قرآن کریم کے حافظ بے شمار میں نے خود ایسی تقریبات میں شرکت کی جن میں صرف چھ سال کا بچہ اور چھ سال کی بچی ان کی بھی دستار بندی کی گئی حفظ قرآن کی تکمیل پر نہ صرف 6 سال کا بچہ اور بچی بلکہ میں نے ایسی تقریبات میں بھی شرکت کی جن میں پینسٹھ سال کے بوڑھے کی بھی دستار بندی کی گئی کہ اس نے بڑھاپے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد حالانکہ اس وقت حافظہ معطل ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے اس کتاب کا حفظ کرنا آسان کر دیا اور آپ نے یہ حافظ کو دیکھے ہیں میں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بعض عجیب و غریب حافظوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں یہیں کراچی میں سعید آباد کے ایک مدرسے میں ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا بہت بڑا جلسہ تھا تو اس میں مدرسے کی انتظامیہ نے پندرہ بچوں کو سارے مجمے کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہماری قرآنی کمپیوٹر کلاس کے بچے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ اس کلاس سے فارغ ہو چکا باقی کسی کے دس پارے ہوئے کسی کے پانچ پارے ہوئے اور پورے مجمے میں قرآن پاک چند افراد کو دے دیے گئے کہ ان بچوں کا امتحان لیجیے ان بچوں کو حیرت انگیز حد تک حفظ قرآن پر عبور حاصل تھا وہ الحمد سے لے کر بنناس تک سیدھا بھی قرآن پڑھ سکتے تھے اور بنناس سے لے کر الحمد تک الٹا بھی پورا قرآن کریم پڑھ سکتے تھے حالت ان کی یہ تھی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن, قرآن کریم کی صفحہ نمبر دو سو پر کون سی آیت ہے تو وہ بتائیں گے پہلا حرف کون سا ہے یہ بھی بتائیں گے آخری حرف کون سا ہے یہ بھی بتائیں گے پہلی سطر کون سی ہے آخری سطر کون سی ہے یہ بھی بتائیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو کون سے صفحے پر ہے جب آپ ان سے سورت سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو کے بارے میں سوال کریں گے تو پہلے یہ بتائیں گے کہ سورت البقرہ پہلی منزل میں ہے اس منزل میں اتنی سورتیں ہیں اتنی مکی ہیں اتنی مدنی ہیں ہر سورت میں اتنے رکوع ہیں اتنے صفے ہیں اور اتنی آیات ہیں اور اتنے حروف ہیں اور, حروف ہیں اور اس کے بعد وہ اس آیت کریما کی پراوت کریں گے میں نے اس پر ایک کالم لکھا مومن میں شائع ہوا موجزا کے انوان سے کالم لکھا اس کالم کو پڑھ کر کئی لوگوں کے ٹیلی فون آئے تو ایک فون جو آیا وہ گجرا والا سے آیا ایک تاجر کا فون تھا چاول کا بہت بڑا تاجر تو اس نے بتایا کہ آپ نے جن بچوں کا ذکر کیا ہے مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے اور وہ شخص صرف ان بچوں سے ملاقات کے لیے اور انہیں انعام دینے کے لیے والا سے آیا لیکن ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے بھی حفظ قرآن کا ایک شعبہ شروع کیا ہے اور میرے بچے حفظ قرآن کے اعتبار سے ان بچوں سے دس گنا آگے ہیں میں یہ سمجھتا تھا میں نے ان بچوں کو جو جی امتحان لیا تو میرا خیال یہ تھا کہ ایسے حافظ بچے پوری دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن وہ جس معیار کے بچے تیار کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس معیار کے بچے پوری دنیا میں نہیں اور صرف اپنے وسائل سے اس نے صرف ایک کلاس قائم کی ہے صرف ایک کلاس آپ قرآن کی محبت دیکھیں اللہ جس کے دل میں ڈال دیں اللہ جس کے دل میں ڈال دیں یہ گندگی کا دور ہے کسی کے دل میں نجات کی محبت ہے گندگی کی محبت ہے فلموں کی محبت ہے ڈراموں کی محبت ہے کھیل کی محبت ہے دولت کی محبت ہے شہرت کی محبت ہے بدکاری کی محبت ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے جن کے دلوں کو قرآن کی محبت کے لیے قبول فرما لیا اور قرآن کو ان کے دل کی بہار بنا دیا آنکھوں کا نور بنا دیا غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دیا زندگی کا امام بنا دیا امید ہے ایسے ہی لوگ ہیں کہ قرآن قبر میں ان کا ساتھی ہوگا اور حشر میں ان کا سفا کی ہوگا اللہ کہہ دے گا اور یہ ہمارے آقا نے فرمایا قرآن کہہ دے گا یہ ہمارے آقا نے فرمایا قرآن کہہ دے گا اے اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے شب و روز کو میری تلاوت اور خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا میرے اللہ آج میں قرآن تیرا قرآن تیرا کلام سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں جگہ دے دے اور اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا تو اللہ جی سے چاہے قبول کر لے وہ تاجر ہے بالکل ماڈرن سا انسان اب بھی اب بھی اس حالت میں بھی ماڈرن سا انسان وہ جب آیا میری ملاقات ہوئی تو میں پہچانی ہی سکا کہ یہ ہے وہ قرآن کی خدمت کرنے والا بالکل ماڈرن سا انسان پڑھاتا وہ خود ہے اور اس کی بیوی بی اور کوئی نہیں اور کوئی استاد نہیں دونوں میاں بیوی بی تجارت سے وقت نکال کر چندہ کسی سے ایک روپیہ نہیں اور اب تک اس کے بقول میں صرف اس کلاس پر اور چھوٹی سی عمارت پر بغیر ایک روپیہ چندہ لینے کے پینسٹھ لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ بچے جب عالمی اسٹیج پر جائیں تو میں اس دعوے کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کروں کہ لاؤ لاؤ دنیا کی کسی کتاب کا بھی کوئی ایسا حافظ جیسے یہ بچے قرآن کے حافظ ہیں آرزو یہ ہے دل کے اندر کہ قرآن کی صداقت اس اسوار سے دنیا کے سامنے پیش کر سکوں چنانچہ اس نے ذہین چار سو ذہین بچوں میں سے چار سو ذہین بچوں میں سے پینتیس ذہین ترین بچوں کا انتخاب کیا اشتہارات دیے چار سو ذہین بچے آئے ان چار سو میں سے صرف پینتیس ذہین ترین بچوں کا انتخاب کیا حفظ قرآن کے لیے میں یہاں رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے حفظ قرآن ہر کسی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری امت حافظ بن جائے سارے صحابہ حافظ نہیں تھے ساری ازواج مطحرات حافظ نہیں تھی ساری بناتے تاہرات حافظ نہیں تھی سارے تابعین حافظ نہیں تھے سارے اولیاء حافظ نہیں تھے سارے محدث حافظ نہیں تھے بڑے بڑے علماء جن کا نام سن کر ہمارے سر جھک جاتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں وہ قرآن کے ان کے حافظ نہیں تھے حفظ ہر کسی کے مقدر میں بھی نہیں اور ہر کسی کو حافظ بنانا یہ ضروری بھی نہیں ہے اس امت کے لیے حافظوں کی بھی ضرورت ہے عالموں کی بھی ضرورت ہے صحافیوں کی بھی ضرورت ہے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے سائنس دانوں کی بھی ضرورت ہے تاجروں کی بھی ضرورت ہے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہے حفظ کے لیے اگر آپ وقف کریں تو اپنے ذہین بچے کو وقف کریں ایسا نہیں کہ جو بچہ کہیں نہ چل سکے اسے مدرسے میں داخل کرا دیں بہت سے لوگ یوں بھی کرتے ہیں سر توڑ کوشش کرتے ہیں سکول میں چل جائے نہیں چل سکتا لا کر مولوی صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں مول صاحب بہت شیطان ہیں ہم اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں اسکول والے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں کسی کام کا نہیں اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اس کو حافظ بنا دیں نہیں بھائیو ایسا نہ کریں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حلال مال دیں حلال مال دیں عمدہ مال دیں پاکیزہ مال دیں اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ذہین اولاد دیں ذہین ترین اولاد کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کریں قرآن کا حافظ بننے کے لیے وقف کریں اور اگر کسی کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا نہ صحیح مسلمان تو بنے بنیادی شرط مسلمان بننا ہے پکا پک مسلمان ٹھیک قسم کا مسلمان بنیاد پرست مسلمان دین کی بنیادوں پر سب کچھ قربان کرنے والا مسلمان آج ہمیں یہ بنیاد پرست ہونے کا تانا دیتے ہیں تاکہ ہم کہیں کہ ہم بنیاد پرست نہیں ہیں ہم تو صرف کھوکھلے مسلمان ہیں ظاہری مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں دین کی بنیادوں کو ہم نہیں مانتے ارے جو بنیاد پرست نہیں وہ مسلمان نہیں ہے بنیاد پرست کس کو کہتے ہیں کے ماننے والے کو قرآن کے ماننے والے کو ختم نبوت کے ماننے والے کو آخرت پر یقین رکھنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو ہر سے جان بنانے والے کو ایک ایک فرض زندہ کرنے والے کو حرام سے بچنے والے کو حلال پر اتفاق کرنے والے کو بنیاد پرست کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب بنیاد پرست ہیں اور خدا کی قسم اپنی نسلوں کو بنیاد پرست بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی بنیادوں سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تو سب سے ضروری چیز اپنی اولاد کو مسلمان بنانا ہے ٹھیک قسم کا مسلمان بنیاد پرست قسم کا مسلمان بنیادوں پر یقین رکھنے والے مسلمان اس کے بعد اس کے مقدر میں جو ہوں وہ حافظ بنے وہ ڈاکٹر بنے وہ انجینئر بنے وہ سائنسدان بنے یہ سڑنی کہ ہر بچے کو حافظ بنایا جائے تو جن والدین کے بچے حافظ تکے نہ بن سکے وہ پریشان نہ ہوں لیکن کم از کم نازرہ پرانے کریم ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے صحیح تلفظ کے ساتھ بچوں کو بھی بڑوں کو میں اس نوجوان کی بات کر رہا تھا ابھی وہ نوجوان ہے عالباً 26-27 سال اس کی عمر ہوگی جس تاجر کا میں ذکر کر رہا ہوں تو اس نے چار سو ذہین بچوں میں سے پینتیس ذہین ترین بچوں کا انتخاب ان بچوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اس نے انگریزی بھی پڑھائی عربی بھی اردو بھی سنا وہ قرآن کریم کا امتحان تینوں زبانوں میں دے سکتے ہیں آپ انگریزی میں سوال کریں تو اور اردو میں سوال کریں تو اور عربی میں سوال کریں تو بھی وہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں اور جن بچے کا میں نے ذکر کیا ان سے کہیں آگے کئی اعتبار سے ان سے اگر آپ قرآن کریم کا ایک لفظ دکھا کر سوال کریں ایک لفظ باقی پر ہاتھ رکھ لیں ایک لفظ دکھا دیں مثال کے طور پر بس پتن یہ آپ نے دکھا دیا وہ بچہ بتا دے گا کہ یہ بس پتن کا لفظ قرآن کریم کے فلاں صفحے پر ہے فلاں پارے میں اور فلاں سورت میں ہے اور فلاں رکوع میں ہے یہ سب سوالوں کا وہ جواب دے گا قرآن میں زبر کتنی دفعہ آئی زیر کتنی دفعہ آئی پیش کتنی دفعہ آئی مد کتنی دفعہ آئی شد کتنی دفعہ آئی اور غنہ کتنی دفعہ آیا اور نقطے کتنے ہیں ان سب سوالوں کا جواب ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے پہلے بچے قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں اس کے بعد کم از کم ایک سال تک دور کرتے ہیں دوبارہ دہراتے ہیں قرآن پاک کو اس نے کہا میرے ہاں دور کا کوئی تصور نہیں جو بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے وہ جس دن قرآن کریم ختم کرے گا اسی دن پورے قرآن پاک کا امتحان دے گا چنانچہ جو پہلا بچہ حفظ کر کے فارغ ہوا اور اس نے صرف نو مہینے میں قرآن پاک حفظ کی نو مہینے میں اور جس دن اس نے حفے قرآن کی تکمیل کی تو اس نے ابتدا سے انتہا تک الحمد سے بنناس تک پورا قرآن دس گھنٹوں میں سنایا اور پورے قرآن میں صرف تین غلطیاں آئیں اور پھر بنناس سے الحمد تک پورا قرآن چھبیس گھنٹوں میں سنایا اسی دن جس دن اس نے آخری سبق سنایا تو اتنا عبور ان کو خدا کی قسم دنیا کی کوئی کتاب اتنی نزاکتوں کے ساتھ اتنی باریکیوں کے ساتھ حفظ نہیں کی جا سکتی تو اس کا حفظ کرنا بھی ایک موج ذاتی پہلو ہے پوری دنیا کو چیلنج قرآن تو کہتا ہے نا اے لوگ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لاؤ تمورت مصری بدعو اشہدا من دون اللہ ان کم تم صادقین اس جیسی ایک صورت لاؤ تو یہ چیلنج صرف صرف کسی ایک پہلو سے نہیں مختلف پہلوؤں سے ہے